بسم رحمۃ الرحمۃ الحمد اللہ, الرحمن الرحمن الرحمن اللہ الرحمن الرحمن محمد رحم و رحم الرحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سگنام موجود تمام خران اور میدانیہ شین موجود خران باغ باقی السلام وقت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب الحمد میں سے باب نمبر سولہ ہیں باب المکاتبہ کے عنوان سے مکاتبہ کتابت سے ہے ہاں جی لکھنے کے معنی میں ہے کتابت سے ہے اور اس لیے جی بھی غلام کی آزادی سے مربوط ہے یہ باب بھی غلام کی آزادی سے مربوط ہے اس میں یہ ہوتی ہے غلام اپنے آقا سے بولتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مکاتبہ کریں ایک تاہری نامہ کرے ہاں یہ جی تاہری نامہ اس طرح کرے کہ اگر میں مولا اپنے اس غلام کی قیمت بتا دے تو وہ غلام بانجے تو وہ مولا کبھی مولا خود بھی کہتے ہیں کبھی غلام بھی کہتے ہیں کبھی مولا غلام سے بولتے ہیں جو مکاتبہ دونوں طرف سے لکھنا اس معنی میں محن آتا ہے کبھی مولا غلام سے بولتے ہیں کہ تم اتنا جو ہے پیسہ مجھے دے دو تو تم آزاد ہو جائے گا اور کبھی غلام مولا سے بولتے ہیں آپ میرے ساتھ مکاتبہ کا عمل کریں کہ میں اتنا پیسہ آپ کو دے دوں گا آپ مجھے آزاد کریں پہنچا دوں آزاد کریں ان دونوں طرقوں سے یہ مکاتبہ کا عمل وجود میں آ سکتی ہے اور اس طرح وہ غلام آزاد ہو جاتی ہیں تو لہٰذا یہاں پر اس مکاتب یعنی آزاد کرنے والے غلام ماکا اور مخاطب غلام اس کے بارے میں تھوڑا توضیح دے دیں کیسے آزاد ہوگا اس کے الفاظ کیا ہوں گے تو المکاتب ہاں جی والمکا المکاتب وزی یقول المولال مکاتب یہاں وہ غلام ہے جی تو وہ مکاتب جس کے بارے میں مولا نے تحریر کر دیا کہ اگر تم اتنا پیسہ مجھے پہنچا دو گے تو تم آزاد یہ چیزیں لکھ کے دے دیتے ہیں تاہراً ایک صنعت کے طور پر دے دیتے ہیں تو اس کو کتابت سے مخاطب ہے اور وہ غلام ہے الرزی حقول المولا کہ اس سے کہیں اس کا مولا اللہ اس کی مولا اس سے کہیں کیا کہیں یہ کہیں مت تو سلیہ ہے جب بھی تم پہنچائے میرے پاس ہاں جی اور میاں تو دیر ہم مثال کے طور پر سو دیر ہم پہنچا دیں اوا کا لیا اس سے کم اور اس سے ایک سے زیادہ اس کے مذہب جو ہے دو سو درام پانچ سو درام ہزار درام جو بھی وہ بولنا چاہیں بولیں ہاں سے زیادہ ماں کا درمولا جتنی مقدار وہ مولا معین کریں ہاں جی مولا بولے تم اتنا پیسہ میرے پاس پہنچاؤ آج دو میں بھائی دس لاکھ پہنچاؤ پانچ لاکھ پہنچاؤ ایک لاکھ پہنچاؤ پچاس ہزار پہنچاؤ تو جو ہے تم آزاد ہو یہ بولیں اوقل حرقی کو اور غلام بھی قبول کرے ٹھیک ہے میں یہ چیز پہنچا دوں گا پھر مدت معینت وہ مدت معین میں مولا کہ اتنی مدت میں اتنی تو مہینے میں تین مہینے میں سال کے اندر تم اتنے پیسہ مجھے پہنچاؤ تو تم آزاد ہوگا اس طرح مدت معین کریں اور لم یعین یا مدت مدتاً مدت معین نہ کریں تو بھی مقادبہ ہو سکتی ہے ہاں جی تو مولا کہے جو اگر تم نے اتنا پیسہ مجھے پہنچایا اتنی مدت میں یا مدد معین کرے بغیر بولے اتنا پیسہ مجھے پہنچاؤ تو فنت حرن تو تم آزاد ہو یہ جملہ فان لکھتے ہیں اگر تم اتنا پیسہ میرے پاس پہنچائے تو تم آزاد ہو ہاں جی اتنی مدت میں مدت معین کرے یا مدت معین نہ کریں ویسے بولے اتنی مدت پیسہ جب تم پہنچائیں تو تم آزاد ہو تو ایسی صورت میں ماتا ادا پر جب ادا کریں اس رقم کو تو اس غلام و غلام آزاد کریں سارا غلط تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا ٹھیک تو غلام آزاد ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا اس غلام کے معاملہ مکاتب کے معاملہ اسی طرح ہے ہاں جی مکاتب اسی طرح جاتا ہے مولا غلام تم اتنا پیسہ مجھے پہنچاؤ اتنی مدت نے یا مدت معیل کیے وغیرہ بولا اتنا پیسہ پہنچاؤ تو جب تم پہنچائے تو تم آزاد ہو اور اس نے پہنچایا تو وہ آزاد ہو جائے گا عمل مکاتب لینو غلام جے ہو ان کا نعمتن اگر وہ لونڈی ہو تو لمحے جزوت جوہ مکاتوہ کا عمل ہونے کے بعد اگر اس لونڈی نے ایک دیر بھی پہنچا ہے مولا کو تو پھر جائ سنی مولا کے لمحہ لونڈی کے ساتھ جو تعلقات جو ہے امبستری اس کے ساتھ جائ سنی ہوگا ان عدد در ہم اس نے ایک درہم میں بھی ادا کیا ہو کیوں اس لے کے لے کیونکہ یہ لونڈی اب تصویر و آزاد ہو گئی بے قادر اتنی مقدار میں جتنا توعاد دی جو اس نے ادا کیا میں ما ادا ہو جتنے مقدار پیسہ انہیں ادا کرنے کو قبول کیا اس میں سے اس نے کچھ تو ادا کرنے والا ایک درہم صحیح دو درہم صحیح تو اسے ایک درہم دو درہم کے حساب سے فیصد میں وہ آزاد ہو جائے گا تو اب نے جہاں کیا ہوگا اب اس خاتون میں جو ہے ہمت اب مخلوط ہو گیا امتزاج ہو گیا اس لونڈی میں حریت کچھ آزادی وریکت اور غلامی اس میں ہاں جی جتنا پیسہ اُس نے آداد اسی حساب سے آزاد ہے اور جتنا ابھی باقی ہے اس حساب سے وہ غلام ہے مثلا آدھا اس نے ادا کر پچاس ہزار بولا تو پچیس ہزار ادا کرے اس کے پتو اس کا نصوب آزاد نصوب لونڈی اس طرح تو ہیں لہٰذا جو ہے یہ ہے ہاں اب یہ اس کے کچھ حضر آزاد کچھ حضرہ غلام ہو گیا تو پھر وہ من لم یون پسند نہ ہو وہ لونڈی کے تمام اس کا پورا پورا ریکن غلام نہ ہو مکمل غلام نہ ہو لم یا جز وا تو اس کے عقاق کے ساتھ رابطہ جائس نہیں ہے لے مولا اس کے مولا کے لئے کیوں جائز نہ لما فی ہے اس وجہ سے کہ ہونے کی وجہ سے اس لونڈی میں منل ہو رہی ہے تشن کچھ اس میں آزادی ہے کیونکہ اس نے پیسہ کچھ اپنے قمد میں اس مولا کو ادا کر دیا ہے تو جن میں ادار میں ادا کر دیا اس نے ستنا وہ آزاد ہو گئی تو جو جب اس ایک خاتون اس کا کچھ ایسا آزادی اور کچھ ایسا غلام تو یہاں پر فرماتے ہیں تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں لمافیہ کیونکہ اس میں کچھ آزادی بھی کہیں کچھ ایسا ہے لہذا لونڈی کی حیثیت سے بھی اس کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے ہیں اس کو زوجہ کی جگہ نہیں رکھ سکتے ہیں غلا نکاح ہوا اور نہ یہ لاغاز اس لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں کیوں لیکن لمافیہ منل کیونکہ اس میں کچھ ایسا اس کا لونڈی ہے تو لونڈی کے ساتھ نکاح نہیں ہے تو وہ خریدنے سے حلال ہو جاتی ہیں ہاں جی اور آزاد نکاح کرنا پڑتا اب اس میں کچھ آزادی کچھ حضر غلام تو لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے روزے کی حیثیت سے یہ آقا اس لونڈی کو نہیں رکھ سکتے ہیں تو لمافیہ مینار کے شو اس میں کو کشرۃ الغلامی کیا ہے غلامی اس کے اندر ہے ہاں جی تو الحاظ آباد ادائے تمام مولا کے لیے راستہ ہیں عبادت عدائے تمام پورا ادا کرنے لونڈی کی طرف سے تمام عبادت ادائے تمام معافی ذمت ہے جتنا پیسہ اس خاتون نے ادا کرنا تھا مکاتوے کے معاہدے کے تحت وہ پورا ادا کرنے کے بعد اب یہ جو ہے اب یہ آزاد ہو گئی اب آزاد ہونے کے بعد یہ مولا جو ہے اس خاتون سے اس لونڈی سے اب لونڈی کا آزاد ہو گیا اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں تو یجوز و تضاوجہ تو جیسے سے جی نکاح کرنا اس لونڈی کے ساتھ لی مولا اس کے مولا کے لیے اب تو نکاح کے ساتھ جیسے ہوگا کیونکہ اب تو آزاد ہو گئی اماں نا لیکن جب انتم تم جل تو جب تک اس میں کچھ ایسا آزادی کو شیزہ لونڈی اس میں امتزاج سے مخلوط ہے ملا ہوا ہے تو پھر جو یہ لونڈی جو ہے اس میں سے آقا کے لیے تو حرم ہے دو جگہ حسد سے رہنا تو حیا جزو اللہ ال جائز تضاو جائے اس لونڈی کے لیے ہاں جی شادی کرنا جائے سے من غیر مولا سی اپنی مولا کے غیر سے بھی ازن مولا مولا کے جن سے کسی اور اجنبی شاہ سے تو نکاح کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نکاح ہوگا ہاں جی لیکن خود مولا کے ساتھ نہ نکاح جائے سے نہ جو ہے دو لونڈی کے عیشیت سے کیونکہ وہ اس وہ میں کچھ حضر غلامی ہے کچھ حضادی ہے اس لیے مولا کے لیے نہیں یہ بات خاتم اماں عقد المقدبہ کا جو عقت ہے وہ فرماتے اس میں لکھتے وقت جو اس میں فنلم یا تقائت اگر اس میں قید نہیں کیا بھی وقت المن کوئی معین وقت اتنی مدت میں تم پیسہ پہنچا بول کے وقت معین نہیں کیا تو اس رض میں اس غلام کے لیے جائے جیسے ادا و معاقدہ ادا کرنے وہ چیز جو عقب عقادہ عالیہ جس پر مولا اور اس کے اندر معاہدہ ہوا ہے اللہ آخر عمر المقات بھی اس غلام کی عمر کے آخر تک جو ہے وہ یہ پیسہ ادا کریں گے تو آزاد ہو جائے ادا کر سکتے لیکن اگر وہی یہ تقائد لیکن اگر اس نے قید کر دیا بھائی تم دو مہینے کے اندر سال کے اندر یہ پیسہ پہنچاؤ اپنے قیمت بے واقع ماہ معذین وقت میں قید کر دیا اتنی مدد میں قیمت پہنچاؤ تو تو آزاد لیکن قید کیا تھا غلام یو ہیں لیکن اس نے ادا نہیں کیا یعنی وہ غلام بچارہ ادا نہیں کر سکا تو وہ سارا عاجز اور یہ پیسہ ادا کرنے سے عاجیز آ گیا ہاں تو اس رب میں فلی مولا تو پھر اس کی مولا کے نے الخیار و اختیار ہیں پھر اے ہی اس کو دوبارہ واپس پلٹانا اللہ رک اپنی مکمل غلامی کی طرف پھر وہ مقدمہ کا معاہدہ جو ہے ختم کر کے دوبارہ مکمل غلامی میں لے آئیں ہاں جی یہ اس کے لیے جائز آپ اس میں اختیار ہے لیکن یہاں فرماتی شریعت جو ہے چونکہ اس کے ساتھ ایک مکاتبہ کا عمل ہو چکا ہے اس لیے اب وہ اچھی آزادی کے چانس پر ہوتی ہے تو لہٰذا ولاکن یہ صاحب لیکن مصطحب للمالک مالک کے لیے مکاتب و مملوکن ہاں جی اس مملوک کے ساتھ اس غلام کے ساتھ مقاطبہ کرنا یہ طلب المکاطبہ تھا جو مولا کے ساتھ مقاتبہ طلب کرتے ہیں جیسے میں آپ سے پہلے کہا تھا جو کبھی آقا خود جو ہے مکاتبہ کراتے ہیں غلام سے کہتے ہیں تم اتنا پیسہ پہنچاؤ تو پھر میں جو تم کو آزاد کروں گا اسی طرح غلام بھی آقا سے کہتے ہیں آپ میرے ساتھ مکاتبہ کریں میں اتنا پیسہ آپ کو پہنچا دوں گا آپ مجھے آزاد کریں تو اس صورت میں بھی مستحب ہے مالی کے لیے مکاتبہ کرنا اپنے اس غلام کے ساتھ مملو کی نیت جو مکاتبہ طلب کرتے ہیں وہیا کرو اور پھر جب مکاتبہ طلب کریں گے وہ غلام تو مولا نہ پیسہ لے سکتے اس غلام سے دونوں صورتوں میں خواہ خود ہاکا اس سے پیسہ طلب کریں مکاتبہ کے لیے یا غلام طلب کے مجھ سے کرو کہتے ہیں اس کے لیے مخروع ہے یا خدا یہ کہ لینا پھر ایوز المقاط مکاتبہ کے آت کے عوض میں اکثر من قیمت المکاتب مکاتب یعنی اس غلام کی قیمت سے زیادہ لینا مکروح ہے ہاں جی اس کی قیمت لے لیں سے غلام سے مطالبہ ہو مکاتبہ کا یا خود آ کا غلام سے مطالبہ کر میں تمہارے سے مکاتبہ کرنا چاہتا ہوں دونوں صدوں میں اس کی قیمت سے زیادہ نہ لے لیں زیادہ لینا مخرو ہے وہ یصحب المولا اور مصحف مولا کے نے اے آنۃ مدد کرنا مکاتب اس غلام کا کس چیز سے بنا صدقات واجب اپنے واجب صدقات سے جیسے زکوۃ فطرہ وغیرہ سے بھی اولمتواری یا مصطعف صدقات کے ساتھ اس کی مدد کریں تاکہ وہ آزاد ہو جائے آپ اس کو پیسہ دیں گے اپنے صدقے میں سے تو وہ آپ کو دے دیں گے اور نظرتاً جو ہے آپ کا زکوۃ بھی ادا ہو جائے گا آپ کے فطرے بھی ادا ہو جائے گا وہ غلام آزاد بھی ہو جائے گا تو یہ بات ختم ہے جی اب آگے ام ال کا ایک معاملہ ام و جو ہے اس ہاتھ لونڈی کو کہا جاتا ہے جس سے اس کے آکا سے بچہ ہوا ہے ہاں تو اس کو اس اس لونڈی کو ام الولت کہتے ہیں بیٹے کی ماں یہ خاص اصطلاح جو اس اس خاتون کو اس لونڈی کو اس کنیز کو جس سے جو اپنے آقا سے بیٹا ہوا ہے اولاد ہوا ہے، بیٹا بیٹا شردنی اولاد ہوا ہے. تو یہ ہے ام الصطلاحات یعنی ام الولت ہونا لونڈی کو ام الولت ہونا کب ثابت ہوگا فیتھ حاف پا تو ام الولت ہونا جو ہے ثابت ہوگا مطالعہ ہوگا بےآلوغلامتی لونڈی کا حاملہ ہونا مین ہوں اسی آقا سے اس کی اپنی مولا سے اس کا حاملہ ہونے سے تو وہ لونڈی کو تو پھر وہ لونڈی ام, ام, ام الولت ہو جائیں گے تو اس سے عملہ ہوا یہ پھر مل کے اور یہ لونڈی اسے آقا کی ملکیت میں ہو اسی کی ملکیت میں ہے ملکیت میں ہوتے ہوئے اسی سے اگر ہم ہاں حاملہ ہو جائیں تو پھر اس لونڈی کو اس قنیز کو آپ ام الولت کہیں گے لیکن فائن لم تک انفی مل کے اور اگر یہ لونڈی اس شاعث کی ملکیت میں نہ ہو تو لم تو سر تو پھر نہیں ہوگا وہ بچہ وہ خاتون اما ولاد ہی وہ امہ نہیں ہوگا اس کے بیٹے کا جو ہے اس حساب سے وہ اس کی آزادی کا کوئی چانس نہیں ہوگا امن کے لیے فائدہ ہے کہ وہ آزاد ہونے کے چانس ہوتے آغا کی حیات میں وہ آزاد نہیں ہوتے ہاں جی آغا چاہیں تو آزاد کریں ورنہ آزاد نہیں ہوتے ورنہ اس سے اس کا بیٹا ہو بھی جائیں اولاد ہو بھی جائیں لیکن یہ کہ یہ آزادی کے چانس بھی ہوتی ہے ہاں جانے اگر وہ آکا مر جائیں تو کئی بات تو لونڈی کا اس کی بیٹا مالک ہو جائے گا جو ہی بیٹا مالک ہوگا وہ آزاد ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی اگر اس آقا کی مال جائیداد ہے تو مارتے ہیں اور یہ اگر اس کے غیر سے اگر بچہ ہوگا آقا کے غیر سے وہ تو پھر یہ لونڈی لائے تا تتا اور ویسے بھی جو ہے عمل ولاد والی مطلب آکا سے بھی اس کے اولاد ہو چکا ہے تو بھی بھائی یوم الولا جو ہے لاتتحاد اور آزاد نہیں ہوتے بالولادت اس سے بچہ ہونے پہ مولا سے والا بھی موت مولا نے مولا کے مرنے پہ وہ آزاد ہوگا بل من نصیبی والا دیا بلکہ اس کے بیٹے کے حصے سے وہ آزاد ہوگا بیٹے کے حصے میں جتنی مال آتی ہیں اس میں سے یہ یہ خاتون آزاد ہو جائے گی اور اس خاتون کی قیمت کے بارے میں بیٹے کے عرصے میں آجائیں تو بورا آزاد ہو جائے گا آدھا آ تو اس کا آدھا آزاد ہو جائے گا اسی طرف سے وہی حیات آوی آبی ہے اور اس لونڈی کے جو ہیں اس بچے کے باپ کی زندگی میں سارت جا ہو جاتی ہے یہ لونڈی جائز تن بے اس کا بیچنا جائز ہے اگر شوہر مجبور ہو جائے مالی طور پر کمزور ہو جائیں تو اس کو بیچنا مجبور تو وہ بیچ سکتے ہیں اس کو وہ ان کا اور اگر باقی رہیں بعض آبی ہے لیکن اس بچے کے باپ کے بعد اگر وہ لونڈی بہ زندہ رہیں باقی رہیں تو پھر یہ لونڈی کیا ہوگا تہار لڑاتی یہ آزاد ہو جائے گی اس مال میں سے یہ ریسول والا جس کا اس کا بیٹا وارث ہو جاتا ہے اس مال میں سے یہ لونڈی آزاد ہوگا جو عمل ولا یا جو جس, جس کا وارث ہوگا او میم اوسا یا اس مال میں سے جس کے وصیت کیا تھا اللہ اس لونڈی کے لیے اس کے مال اس کے آخا نے جو وصیت کیا تھا کہا تو میری اتنی جائداد میں سے اس کو آزاد کرو بول کے اوسٰ معلوم منسل سے مالو اس کے اپنی جائداد میں سے اتہائی میں سے وصیت کیا تھا اس کی اتہائی اس کی قیمت بنتی ہو تو وہ آزاد ہو جائے گا ہاں جی من سے ان اوسا کا وصیت کیا ہو اس نے اس مولا نے علم یوسا اگر مولانے بھج کوئی وسیع نہیں کیا اس خاتون کو کوئی مال دینے کا تو پھر یہ جو ہے اس کے مرنے پر بھی آزاد نہیں ہوگا بلکہ تہرت بلکہ یہ خاتون اگر آزاد ہوگا تو آزاد ہوگی مین موروسی و اس کے اپنے بیٹے کی جائیداد سے بیٹے کو اس کے بعد سے جتنے مال وراثت میں ملا اس حساب سے یہ لونڈی آزاد اگر وہ اس کے اتنا زیادہ مال مل گیا جس وہ اس کی مانگ کی قیمت سے بھی زیادہ یا مانگ کی قیمت کے برابر تو وہ آزاد ہو جائے گا اسی طریقے اس کی مانگ کی اس کی بیٹے کی عرص میں جو مال آیا اسی سے وہ آزاد ہو جائے گی تہارت یہ لونڈی آزاد ہو جائے مین مورشی والے بیٹے کے ارس میں آنے والی مال کے ذریعے سے یہ بات ختم ہو گئی ہے اب لونڈی اور غلام پر غلام اور مکاتی و مدبر کوئی بھی ہو اس پر سرپرستی کس کا ہوگا ان کے سرپرست کون ہوگا عمل ولایات سرپرستی المحتا کے آزاد کے وہ غلام پر ہاں جی والمکاتب اور مکاتب کا بھی جس سے مکاتب کا عمل کی انجام دیا ہے آقا نے اور مدبر یا غلام جس کے ساتھ تدبیر کا معاملہ کیا ہے اور کہا تم میرے ماننے کے بعد آزاد ہو بولا مکاتب میں آخان غلام سے بولا تم اتنا پیسہ پہنچا تو آزاد ہے باقی مؤتاخ میں جو ہے وہ متلاگن آزاد کرتے ہیں کسی قید و کے وغیرہ اسی طرح جو ہے وہ ام الولد کا جو ہے اس کا بھی جو ہے سرپرست ان سب کا سرپرست کس کے والی مولا ان سب کے مولا کے لیے ہوگا جب تک مولا زندہ ہے مولا جو ہے ان سب کا سرپرست ہوگا ولی اولاد المولا اور مولا کی اولادوں کے لیے سرپرست سکھا وہ ان تمام غلاموں پر بعد ہی ان کے باپ کے مرنے کے بعد یہ درس پر اختتام ہوتی ہے الحمدللہ